دوسرا پوچھیں پچھلی امتیں جو ہیں ان کے قبر میں سوالات پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ہو کہ قبر میں ان سے کیا پوچھا جاتا ایک بات البتہ ساری امت میں روزے فرض رہے جیسے حضرت آدم علیہ السلات والسلام تیرہ چودہ اور پندرہ ہر مہینے روزہ رکھتے سیاح میں حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو حضرت داود علیہ السلام کے روزے بہت پسند وہ کیسا روزہ رکھتے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے امت محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے کے روزے فرض ہوئے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نفس اور آیت کہ یا یادین آمن علیکم سیام کما کوتیبہ الدین من قبلکم لعلکم تتقون کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا جیسا کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیا اس نس سے یہ پتا لگا کہ پچھلی امت پر بھی روزے فرض اور یہ اس لیے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم صاحب تقوا اور پرہیزگار بن جاؤ اس سے ایک بات یہ ظاہر اس امت پر روزے فرض ہوئے اور کما کوتب اللہ الذین من قبلکم کم اس آئے سے یہ پتا لگا کہ پچھلی امت پر بھی روزے فرض تھے اب آئی نمازوں کا معاملہ حضرت انس کے بنے مالک سے جو بڑی مفصل حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں بارہ آپ نے سنا ہوگا میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام جب اللہ تعالیٰ و تعالی کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالی نے ہمیں یعنی حضور کی امت کو ایک تحفہ دیا وہ تحفہ یہ تھا کہ میرے حبیب تمہاری امت پر ہم نے پچاس نمازیں فرض کر دیں پچاس نمازیں لے کر حضور علیہ السلام جب واپس آئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موس علیہ السلام ملے ان کا حضور کیا تحفہ ملا رب کریم کے دربار سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچاس نمازیں تو کہا جائیے اس میں تخفیف کروائیے کہ آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکیں اس لیے کہ میں نے اپنی امت کو آزمایا کہ میری امت پر تو دو نمازیں فرست تھیں ایک فجر اور ایک اثر یہ دو نماز وہ برابر نہیں پڑھ پائی تو پچاس کیوں کر پڑے گی اس لیے حضور علیہ السلام گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے،, پھر آئے یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئیں اور یہ پانچ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے حضور علیہ السلاۃ السلام جب بھی نماز پڑھتے تھے مگر اس وقت دو رکعتیں دو وقت کی ہوتی یعنی فجر میں دو رکعت ہوتی اور اثر میں دو رکعت ہوتی شب معج جب حضور علیہ السلام اور امت پر نمازیں فرض ہو گئیں اب حضور علیہ السلام نے پانچ نمازیں پڑھیں اور پانچ نمازیں پڑھائیں اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے جو اس سے انحراف کرے گا وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے یہ میں نے اس لیے آپ سے کہا یہ کہ نئے جو بے قسم کے اسکالر میدان میں آئیں تحقیق اور جستجو اور ریسرچ کا نام دیتے ہیں یہ تو اس سے انکار کرتے ہیں جیسے غامدی قسم کے لوگ کہتے ہیں یہ تو مولویوں نے کہا ہے کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے اور رکاتیں بھی مولوی کی ایجاد کہ دو صبح سنت پڑھو دو فرض پڑھو چار دو پہر میں سنت چار فرض دو سنت پڑھو سب مولویوں کی ایجاد بس یہ ہے کہ جب جی چاہے آپ کا تو کھڑے ہو کر ایک دو رکعت نماز پڑھ لیا کر یعنی اس اجماعی عقیدے سے انحراف اور لوگ بڑے مزے سے سنتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ صاحب کیا اس کرتا تو لوگوں نے اصل میں اہلِ علم کو دیکھا نہیں اور ٹی وی ایک ایسی مصیبت ہے کہ جو آدمی اس میں آ جائے وہ بین الاقوامی آدمی بن جاتا سوچتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے پاس اور قرآن مولوں کی سنی جاتی اس سے اپنے آپ کو بچائیے یہ تو اللہ کا کرم ہے کوئی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئی ورنہ لوگ یہی کرتے کہ جب طبیعت چاہے اٹھ کے دو رقب پڑھ لیں گے اور اس کے بعد نماز خط ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے کچھ سنن ہے واجبات ہیں فرائض ہیں اس میں حکمتیں کیا ہیں دیکھیے سنتیں تو وہ ہیں جس پر حضور علیہ السلام نے ہمیشہ عمل کیا اس کو کہیں گے سنتیں موقع دا بعض ایسی نماز جو حضور علیہ السلام نے کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی جیسے ایشا سے پہلے چار رقب اثر سے پہلے چاہ یہ نماز کو ہم کہیں گے چونکہ حضور سے پڑھنا ثابت ہے تو یہ سنت ہے مگر سنت غیر موقعدہ یہ نفل کے حکم میں حضور علیہ السلام نے تین رکعت واجب ادا فرمائے وطر کے تو یہ واجب ہے اس کو اتنی پابندی سے پڑھا اتنی تاکید کی کہ علماء نے اس کو واجب لکھا اور فرض تو اپنی جگہ قائم ہے کہ آدمی کو فرض نماز پڑھنی علما نے جو یہ کہا کہ اتنے نفل پڑھے جائیں اتنی سنت غیر موقع پڑھے جائیں یہ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ حکم اس لیے لگایا کہ جو آدمی نفلوں کا عادی ہو جائے تو سنتوں کا آدی بھی ہو جائے گا جب آدمی سنتوں کا عادی ہو جائے تو فرض کا بھی عادی ہو جائے گا یہ علما نے اس لیے یہ ساری قدغنے لگائی تاکہ آدمی پانچوں وقت میں جو نمازیں اس پر لازم ہیں ان کو صحیح طور پر وہ ادا کرے اور نماز کیسے پڑھنی جب جی چاہے پڑھ لیں ایسا نہیں اور ایک بات حضور نے ارشاد فرما جو جی سیاستہ میں ہے فرما نماز پڑھو کیسے نماز پڑھو اگر یہ فرما دیتے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو تو ہم میں تو وہ خلوص نہیں وہ للہیت نہیں وہ چیز تو ہمیں ہم نہیں کہ حضور فرما تو میرے جیسی نماز پڑھو تو دیکھی حضور نے کتنی پیاری بات فرمائی جی ارشاد فرما نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو یہ ہمارے لیے آسانی ورنہ حضور علیہ السلام جیسی نماز ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں تو شب معج سے پہلے یہ دو رکاتیں دو وقت کی تھیں اور اس کے بعد جب شب معراج نماز فرض ہوئی تو اس کے بعد یہ پانچ نمازیں اور اس کے بعد فرائض بطر اور سنن اس سب پر علما کا اجما ہے اس سے انہ درست نہیں اب میں اجماع کی صورت بھی آپ کو بتا دوں کہ جس پہ پوری امت عمل کرتی رہی یہ فتنے تو تقریباً نکلے ہیں سو ڈیڑھ سو برس پہلے سب سے بڑا اس فتنے کا موجید جو ہے سر سید احمد خاں تھے علی گڑی جنہوں نے نیچریت کی بنیاد رکھی اس سے پہلے کون انکار کرتا تو اب دیکھیے اس سے پہلے اور شروع سے جو نمازیں پڑھی جا رہی اس پر امت کا اجماع ہے اجماع کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں دین کا ماخذ چار باتیں قرآن سنت اجماع امت اور قیاس یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ قرآن سے ثابت کریں گے دیکھا ہوگا لوگ اڑ جاتے نہیں نہیں نہیں یہ بخاری سے ثابت کریں دین کے اصول پڑھیں قرآن سنت اجماع امت اور قیاس اب میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں میں فرس کیجیے جمعے کی نماز میں ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہا ہوں ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کہیں مولانا یہ کیا کر رہے ہیں میں کہوں گا میں جمعے کا خطبہ پڑھ رہا ہوں کہنے کیا کہ آج جمعہ ہے جی ہاں کہنے قرآن سے ثابت کریں کیا جمعہ ہے؟ کیا کہیں گے اس احمد کہیں کہ بخاری کی حدیث سے بتائی کہ آج جمعہ ہے کیا کہیں گے اس کو اجما امت کیا ہے کراچی والے بھی کہتے ہیں جمعہ ہے لاہور والے بھی کہتے ہیں جمعہ ہے نے پاکستان والے بھی کہتے ہیں جمعہ ہندوستان والے بھی کہتے ہیں جمعہ ہے اور یہ اجما ہے پوری امت کا کہ آج جمعہ ہے لہذا نماز کا نام نماز ہے روزے کا نام روزہ ہے زکات کا نام زکات ہے حج کا نام حج ہے ہم اس کی تعریف میں بھی کسی قسم کی راہ نہیں نکالیں گے ورنہ اجماع امس انعراف اور ادارے اسلام سے آدمی خارج ہو جائے اور ان فتنوں کا دروازہ اگر کھلا تو آپ دیکھیں کہ سارے دین کے مسائل خبر یہی حال ہو جو آج کل لوگ کرنے اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے میں نے اس لیے کہا عموماً لوگ یہ نئے مقرری نئے موقفین کے بڑے متقد ہیں اور ایک, ایک, ایک, ایک کیا کہنا چاہیے وافر مقدار میں ایک حصے کو گمراہ کر دیا لوگوں نے اللہ تعالیٰ محفوظ کرنا ہے آگے کا سوال پڑھیے